اس کتاب لیکن انگریز اگریز لن تیم کر دیا کہ ہوں انگریزی خود جڑی انگریزی اگریزی کو ایسا بنا کہ ہینکو پڑھنے والا ایمان بچا ہی کو پڑھنے والا انگریز دا مخالف نہیں بن سکدا وہ ہوں غلام رکھ خود لکھے اپنی کہ جو مسلمان کو کو زبان زبان لانٹانے بیٹھو حضرت حضرت سی نا جی میں سو موا بہ مو yeah. زبان دا فائده اچھا ادسو چلو سوال لکھ نبی ائی جو کوئی ایک نبی ایسا دسو جڑا جیڑی قوم ہلایا ہوئے قوم دی زبان بئی ہوئے تے نبی دی زبان, کیوں? زبان کی نہیں کیوں جی زبان اچ فرق کی کہنی نہیں زبان اچ ہر تے ہے کنا زبان زبان زب معلوم نامکن منطق پڑدے پڑھانے لکھا کر دلالت تو اس منتقل ہمیشہ الفان اشارے کام گنگے چلا ان سارے گونگے تھوڑے بن جائے سمجھارا گا لفظ لفظ دلالت لفظی وزی الفاظ نال سارا کچھ میں الفاظ بیٹھا بولے میں الفاظ بہی زبان دو سو نہ میں سارا کچھ, مو زبان نال سارا کچھ سب سے بڑا حرام اس وقت ہے انگلش زبان ہو دیکھو میں رات اربی کتاب وہ اربی ہے جی بالکل انگلش تو چیترے گی سکول جی وی پہلے جاوے انگلش کون اربی کرو بیٹھو ہاں پڑھیں کیا ہو پڑھاو سکھا سکھاو پڑھے دے بی سکھے دے بیت عربی ملاوٹ ہے یہ بیٹھو قدیم اور جدید تعلیم کا ماڈرن اور پرانی تعلیم کا جدے کلاسیکل تعلیم کا حسین امتحان تیر کرم شاہ اللہ ساری عربی ہے نا جی بالکل عربی اتنے عربی عربین کی نام تا. تا. <تصفح> تا. چار لاکھ لکھے ڈاکٹر برہان فاروق سے ڈاکٹر برحان تھی کتاب دینا مناج القرآن اصل قرآن ہوں ہاں <متصف> ان دا دا میرا سا جو شاطان چ لکھے ہوا کہ اص پہلے جو نمبر جو کم کرنے کرنا ہی انگلش زبان کی انگلش زبان زبان پی سکھے انگریزیت. انگریزی زبان متن آڑھی تازی بچی تاجیب دہڑی متن کو سسو جی داڑی <تصفح> <تصفح> صرفے ہیں جو بھئی اندھا ذہن ہے بڑا گھن کہ میاں انگریز انشان آتے ضروری ہے انگریزی تحظیب کچھ کچھ بارال اتنا میاں ضرور کرو کہ وہ اسلام نے کیتی ہے کائنات کو ہونو ضرورت ہے کائنات کو انگریز فرنگیدی ضرورت ہے کائناتوں تو بغیر نہیں جی سکتے میاں دا اندھا نظام دا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور گھننا پوچھو یہ ذہن رانتے دا پوچھ بڑا گھن دے <تصفح> <تصفح> <تصفح> یورپ انگریزیت ہے اس لئے نا جی کو تہذیب فرنگی آدمی وہ کل بے کل جوس دا, دا. دا تناقض ہے وہ لا دین تہذیب ہے یہ دین والی دیز وشعرف ہو شا نقیز اس طرف اور زید لا زید یہ جمع نہیں سکتے کو نفی اور, اور دین دین اس بات ہے. دین ہے یا پہلے نظری آئے بندے نہ مسئلہ ہے جی میں مرضی وا دا گاٹا کر کے جی مرضی تبدیلی کی جو دن یعنی دین کو آدن او جناب جی اپنا عوامی مسئلہ اور پولیٹیکل پولیٹیکل مذہب کہ دنیاوی مفاد کے لیے دین استعمال کرو بس نظریا سی اسلام دا کہ جو کچھ دنیا میں کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے لہذا جہے کام آخرت نقصان پہنچے گا اس کو نہ روخائنج بدلے دنیا میں جو کچھ دن کا کام کرنا ہے آخرت کے لیے نہیں دنیا نہیں مادی اسلام اس کو مادی اسلام کہہ لو پولیٹیکل مذہب کہہ لو پولیٹیکل اسلام کہہ لو تا کر کے جتھا دھی چودی دنیا کو فائدہ پہنچ دے جنہیں ووٹ گنر دیوا رہی ہے اتنا مذہب پر بھی لوگ آخری تینات جانے انہیں کو پساوتے کہیں رسوم بن کرو کیا یار رسول اللہ شریف چولہا ہوگی گھوڑا ہے ہاتھا خردار بھیجو ہوئے خبردار مڑ چاد چاد سب سب لوگ ٹھیک ہے قرآن کیا فرمایا سدکے بنیا قرآن مانا کرنا دین کی پیروی ہے غلط ترجمہ بلت یہ دے ہی کر اللہ تعالیٰ چنے گا یورپ دینپ تہذیبان یورپ دا دین ایک نہیں اتھا عیسائی اتھا یہودیت سکھ مذہب ہے اتا بھ مذہب ہے اتا مسلمان میں ویچرآی اتاج دیا دین مختلف جانگے ہی ہی جامع کرونا کتنا قتل ہو چکا اٹھائے ملت کہ ملت دماع کی متفا کال کو عم اللہ علیہ القوم جس پر قوم کوئی اتفاق کر لے تحریر او کیا لابین لابین تر چیزاں سیاست نیند رکھا ہے یعنی حکومت حکومت سیاست ٹھیک ہے اچھا معاشرت لوگ کیا طریقے ہوں گے معیشت روزی ترین تہذیب کا خلاصہ باقی دہلی رکھو ایڑی لمبی تھی چڈیا پچھو حضرات گردن سب کوئی فرق صرف کیا بابا سیاست میں شاید جی میں گیا جی لیا جی روٹی پک دی ہو گانے گ مال گیا آٹا گندو پلان کرو دالا پیش پہ ریا اتھا لکھا می دسو میرا مزہ بھی سمجھنا پیاسی نہیں پیا کوٹکل مزہ مزہ دنیا مذہب بے شک اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یہ آیت لکھی گودام پولیس والے پولیس والے کمار کے یار یہ یہ پہ دسوٹی قرآن چیزیں واسطے کوئی آیت یا توجہ جناب نہیں وہ کریں گے کیا کیا کریں اللہ إن الله ينهى عن الفحشائب المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشائب المنكر إن الذين يحبون أن تشيع في الذين عبروا هذه آيات كين هي قرآن هي بها يأي قرآن إخلاق يا جناب توجه نقل فون كتابه ما يقولون ما يدفعنا جناب قرآن کے عوام دن قیدی چوری کرداں بچوں کو کھا پیمن بھی شہ ملا ہوں اتنا کلہ کھلا لانا نہ چلو اتھا مذہب بھی استعمال کرو کیونکہ مذہبی تح ر رکھد بچا گودام بچا آیت یاد کیا گاستے کو آیا کرزی مبارک تھوڑا سمجھے ما تا سبحان خود مت وجوہ فوکڑا شرے سدر بندہ اللہ بندے وہ گاتے تو بے کو مغرب اگر نل مغروب تھلے باری اختیار مجہالے مولے کرے زارت دبست دا مسداق بنے زارت دبست انگریزے مضروب دا سمجھ گئے ہی سانگ میاں اے درد دل فکر وغیرہ اے پھقرا دی نظر نال اکولن رونے ودوں پھلے کو دی, رسول دی بات رو ہو آج کل کے انتہا درچے دشر نمود نمائش کر کے لا تقریب اپنی لچھے دار چمکدار لچکدار چم چمک لچک جناب اپنا کر کے جہاں چوہدر کو فسا حکومت آلے ونجد جناب خوب خوش عامدہ کرتے روپیے کما لامیا اس وقت حضرت صاحب اللہ کا فضل پلٹی نہ ہی دے جاخنا رکھیں دی بے پرواہی رکھیں دی خدا رسو اپنے دی مان کو عزت کو قائم رکھیں لانچ خوشامد نہیں کرواہ نہیں اپنا ایک پاس اللہ رسول دا جو گئی پاگل کو دنیا نہ رکھ جتا میں اگر کو دنیا کا جلسنا دنیا کا ناج کامیاب خدا رسول کا پا لیا مذہب نے جھگڑے آنے یہودی پیچھو کتنا کہ مذہب کی شرارت وادی ختم کرو تحزیب رکھو لے سارے مفادات بدماشی آسک معیشت گن گنو باقی دکھائے جی گننے جی ات، گننے تو اتنے جتنا دی سیاست معاشرت معیشت کو فائدہ نقصان نہ دے جا ووٹوں کی واری گنو ہے منافق اپنی کوف اپنا چھپا ملے, پردہ پاونے مقصد پڑھو نمازا پڑھو جنازنگل سال چھ مہینے بعد مسیح بابا جی کل اچھا انہیں سے ملت ہی کو قرآن نے تعبیر کی تے ملت نال انہیں تہذیب مجتمع کی تھی ہوں یورپ والے مذہب مختلف تہذیب ولن ودا قرآن کے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کرو وہ تفسیر رہی کچھ قرآن پاک بھی آیات کہ انہیں تفصیر بعد چامڑی ہے اس وقت کہنا ہے واسطے صاحب کرام اور احادیث مبارکہ ایجاد لم یا سے تعویل و حاب ابھی تک اس کی تعویل سامنے نہیں آئی حادی سے جا لات آیت ہے مثلاً ذاکیل الحم اللہ تو کالو ان مسلح حضرت سلمان فارسی ردی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں صحیح صنعت سے آپ سے روایت ہے ابن جریر تبریک اندر سے تابیل ہوا باد ابھی تک اس کی تعویل سامنے نہیں آئی کیوں اے بندے سامنے کون آئے کہکولی طبقہ ایک گلا جہاں ایک فساد آپ کرنے کو سلاح کی ضرورت بگڑ چکی ہے لکھائی ہے وج لڑی عجیب ملا جو لگے فٹا تروڑ دے اور جدو ایماندار فٹا ترت گیا تو آیا پانی لکھ بچا مارے بچنی ہے کہ حضرت سلمان فارسی فرمائیں صاحب پہنچے ہوا کہ حضرت سلمان صاحب فارسی سے ہی لانتی طبقہ ہے فرمایا ہزار کافر ایک پاس پاس وی میرا تجربہ ہے سکولی طبقے کا واسطہ مسلمان کو زبردستی کافر کا دکھنا انہیں دماغ کروے پہ چلتا ہے جتا ہمارے پہ چلتا ہے جتا ہمارے پہ چلتا ہے بردستی کافر کرنا ہے آج بہت ایمان نلکیٹی میں ہم کافر کرنا ہے انہیں دیکھڑا ہے چلتا ہے کافر کرنا ہے جو قانون بنیڑا سے قانون بنیڑا سے تیرے ملک دادے چلتا پہ جدا اپنی بھی بہن کو زناب تنے رکے تھی پانچ لاکھ جرمانہ ترائے سال سلاہ یہ انگلیز زبان دا فیدا یہ انگلیز زبان آئی نفا نا فرمائے راضی نہ شکت ہوئی ملت بھی پیروی دیکھ جیڑا ملا مدرسہ دینا چن قرآن حدیث بٹا پڑے جیڑے جے دی گال بچ آدھے بابا ٹھیک ہے حکومتیں ٹھیک ہے نے فلان ٹھیک ہے کچھ حصہ پی آدال بات کردہ یہ مدرسہ بہت روشن خیال مدرسہ جدید ماڈرن مدرسہ یہاں پر کمپیوٹر یہاں پر پیسہ دارا گرانٹ آم دیا بال سچی اکیلا نے کیوں ہو بھی داڑھی من ہوا کتنی رکھا ہو چیز جی من کافی جڑا حکومت یا بیشتر، بیشتر، بیشتر، جی جی اور... ملت ماں ام اللہ قوم ملت ما امل جس پر قوم کو استفاد کر لے اس کو ملت کہتے ہیں اگر تو اگر تو ساتھ یار یہود را راضی نہ ہوں گے جب تک دین کی پیروی نہ کرو تقدیف تھی یہ قرآن دی اس واسطے کہ یہودہ وہی اس سکولیا سارے دین میں پیروی تھے کرو یہ نہ کریں یہودیہ دین تھوڑا من عیسائی دین تھوڑے منہ دین ملت منگی نہیں وہ کبوی دین تہذیبوں کا تواد لگیے ہوڑی کہے لگوں گا گل وی سمجھ آ گئی کہ یار دعوہ اسلامی والے تو ماشاءاللہ ذور کی پگری رہا دا ایسے کلاس پیلیش تھی پاتی ٹھیک مننے دی واسطے 100 کے مطابق مدد اپھی دی لو کافر وندے نچھو صحیح گل کیوں کافر وندے نے تے کو پتا کنے جو آ دے پائے میری کہ کو برخا پوا دیا تبلیغ اسلامی اسلامی میں فارغ تھے شریف آگے اسلام ترا سر دپڑ چوٹ اٹھ جا دما ٹینگنا ہی جی جنرل شام کو بی, بی, بی فارغ تبلیغ کر کے پتہ نہیں کتنے لال <تس> بستی بیٹھی سنتوں کا پیکر جڑا بنے وہ دبئی ٹاؤن میں واقع بڑا کیا مخالف نکل ہوئے دیکھو نقل ہوئے وہ بہت بڑا مسئلہ ویسے میرے کرنا کے سر کو میں اٹھ دہ سال در میں جمع لائے ہوئے